أما بعد خیر الدی صلى الله علیہ ولی وسلم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ رحیم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 وفل آخرت حسنت وقین بنار یا قیوم برحمتی کا استغیثیم آمین الحمد للہ آج یکم جون دو پچیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ٹو ایٹین دو سو اٹھارہ نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالی ہماری سورہ توہا مکمل ہو جائے گی اور پارہ نمبر سولہ بھی انشاء اللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے آیت نمبر ون ٹوینٹی فور سے آنورڈ اسٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اروکری اور جس نے میری یاد سے رو گردانی کی روح پھیر لیا فن لَهُ معیشت بنگ کا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے معیشت کا معاملہ تنگ کر دیں گے ویسے عموماً جب ہم معیشت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو اس سے مراد عام لوگ تو صرف رزق کا معاملہ لیتے ہیں مال و دولت کا معاملہ لیتے ہیں لیکن معیشت کے اندر یہ تمام چیزیں داخل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی تمام کی تمام نعمتیں این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نافرمان ہے اور اسے دنیا میں کھلا رزق ملا ہوا ہے پھر آپ اللہ تعالیٰ کا کلپ نہیں کاٹ سکتے کہ جی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری یاد سے غفلت اختیار کرے گا ہم اس کے اوپر اس کی معیشت تنگ کر دیں گے باقی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ جب ہم کسی کے لیے عذاب مقرر کر دیتے ہیں نا تو پھر آسودہ حال لوگوں کی رسی دراز کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی نافرمانی میں بڑھے اور زیادہ بڑے عذاب کے مستحق ہوں تو ان دونوں آیات کو ملا کر رزلٹ نکالنا ہے ایبسوٹلی یہ آئے دیکھیں تو اس اعتبار سے دنیا میں اللہ تعالی سے غافل ہر شخص کی معیشت تنگ ہونی چاہیے اس کا رزق تنگ ہونا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ کھلا بھی ہوتا ہے اور دوسرا اس کا یہ اسپیکٹ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ معیشت یا رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہے باقی چیزیں بھی ہیں اچھی صحت اچھی اولاد دل کا سکون یہ تمام چیزیں تو وہ تو ہم نے دیکھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا تو دونوں اعتبار سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے وہ نہ الْقِيَامَةِ ہو قیامتی اور ہم انہیں قیامت والے دن اس حال میں اٹھائیں گے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اندھا ہوگا ایک انڈیویجل کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی یہ ایک سوچ کی بات ہے جو بھی اس کیٹیگری میں فال کرے گا اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے قَالَا تو وہ شخص پھر کہے گا ویسے تو لفظی ترجمہ ہے کہ اس نے کہا چونکہ قیامت ڈیفینیٹ ہے اس لیے اللہ تعالی قیامت کے دن کو ماضی کے سیکوں سے بیان کرتا ہے گویا یہ ہو چکا اس نے کہا جس طرح ماضی ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا اس طرح سمجھو یہ آخرت میں بھی ہو چکا تو ہم ترجمہ پھر اس کا کرتے ہیں کہ وہ کہے گا بیسیکلی ترجمہ ہے کہ اس نے کہا یعنی یہ تو ہونا ہی ہونا ہے ربی رب لیما حشر تنی اے میرے رب نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وقت کم تصیر جبکہ دنیا میں تو میں آخ والا تھا اس کے باوجود نے مجھے آخرت میں اندھا اٹھایا تو اللہ تعالی فرمائے گا اولا زا کا اتت کا آیا بالکل اس طریقے سے تیرے پاس دنیا میں ہماری آیات آئی تھی فنسی کہا تو ان آیات کو بھلا دیا وہ کزا علی اور اسی طریقے پر آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا جس طرح نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا اللہ تعالی تجھے بھلا دے گا اردو زبان میں یہ چل جاتا ہے عربی زبان میں تو الفاظ بھی یہی ہیں لیکن جو لوگ الفاظ کے چناؤ میں غلطی نکالتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ بھولنے کا ذکر کریں گے تو یہ گستاخی ہے اللہ تعالیٰ تو بھولتا نہیں ہے تو وہ پھر یہاں ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا انہیں فراموش کر دے گا حالانکہ لفظ وہی ہے کہ بھلا دے گا تو اگر کوئی ترجمہ بھلا دے گا کر دے گا تو اللہ کے لیے وہ بھولنے کی نٹوری صفت نہیں منسوخ کر رہا وہ انہی مانوں میں کہہ رہا ہے کہ جن مانوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ورنہ اللہ تعالی بھی چاہتا تو کوئی اور لفظ استعمال کر سکتا تھا اللہ نے جب یہ لفظ استعمال کیا تو خام خواہ ہر چیز کو گستاخی بنا دینا اور لوگوں کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ کون سا ترجمہ پڑھے الٹیمیٹلی وہ ریزلٹ نکالتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں گسا ہو جاؤ گے ترجمہ پڑھ کے تو عربی لنگویسٹک میں اللہ تعالی نے دیکھیں تو اور آپ کا فرق بھی نہیں رکھا ہوا یہ پنجابی میں فرق ہے تو کا اور آپ کا یا اردو میں تو اور آپ کا عربی میں تو یہ فرق ہی کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالی فرما رہے کہ جس طرح ت نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا آج ہم تجھے بھلا دیں گے یعنی تیرے حال پر چھوڑ دیں گے تجھے اسی حالت میں رہنے دیں گے اب یہ جو آئےت مبارکہ ہے اس میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی کے جو نافرمان ہے فاسقین ہے وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے بولے آزب اللہ تعالیٰ اللہ تجالا من اور اس میں امپلائڈ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے ساتھ اٹھائے گا دنیا میں اگر کوئی نابینا بھی ہے تو یہ دنیا میں آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے قانون ابتلا کے تحت کسی کو آنکھ سے محروم کیا کسی کو ٹانگ سے کسی کو بسارت سے کسی کو سماج سے لیکن آخرت چونکہ پرفیکشن کا نام ہے اہل ایمان جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تاب فرمان تھے آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں پرفیکٹ جسم دے گا ہر لحاظ سے انشاءاللہ شاء تعالیٰ لیکن نافرمانوں کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اندھا اٹھائے گا اور پھر وہ پوچھیں گے کہ دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھی آج تھی ہمیں اندھا کیوں اٹھایا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آنکھیں ہوتے ہوئے تم نے اللہ کی آیات سے روح گردانی کی تو اس کی سزا میں آج تمہیں اندھا رکھا جا رہا ہے تو اسلوب تو یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نافرمان لوگ قیامت کے دن اندھے ہی اٹھائے جائیں گے لیکن قرآن حکیم میں ہی ایک اور جگہ پر سورہ قاف کے اندر آیا کہ اللہ تعالی مجرمین سے کفار سے فاسقین سے فرمائے گا فکشف نا تو آج ہم نے تیری نگاہوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے ہر چیز تیری نگاہوں کے سامنے ہے اور آج تیری نظر بڑی تیز ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نافرمانوں کو اندھا اٹھایا جائے گا اور سور خوف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹانٹ کرے گا ان کو کہ دنیا میں اندھے بنے ہوئے تھے نا حق سے رو گردانی کی تھی اور آخرت کے دن کے منکر تھے دیکھو آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے آگے سے وہ پردہ ہٹا دیا جو تم دنیا میں ہمارے پیغمبر سے کہتے تھے کہ اگر آخرت کا دن ہے تو یہ مردے ہمارے سامنے آپ زندہ کر کے بتائیں ہمارے ابا کو لے آئیں پھر ہم مانیں گے تو دیکھو آج تمہاری نظر کتنی تیز ہے تمہارے ماں دادی دادا بڑے سارے زندہ ہو کر تمہاری آنکھوں کے سامنے قیامت قائم ہوگی آج تو تیری نظر بڑی تیز ہے سب کچھ تو نظر آ گیا لیکن اب ماننے کا فائدہ نہیں ہے بغیر دیکھے مانتا تو آخرت میں انعام تھا ان ددین یکشون ربہم بالغیب بل بے شک جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں ان کے لیے مفرت اور بڑا اجر ہے اب دیکھ کر تو تمہیں مان لینا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اندھا اٹھایا جائے گا اب اللہ تعالی کا کلپ کاٹا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ بیان تھا اب یہ بیان ہے جس طرح یہ میرے ساتھ کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب فلاں موقع پہ یہ کہہ رہے تھے فلاں موقع پر یہ کہہ رہے تھے حالانکہ دونوں موقعوں پر میں دونوں باتیں درست کر رہا ہوتا ہوں سوائے ان چیزوں کے جس پہ میں نے روجو ریکارڈ کروایا وہ دونوں سٹیٹمنٹس اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہوتی ہیں فٹ ان بیٹھتی ہیں اس ڈاکٹرن میں یہاں پر بھی اس کی ایک طاویل تو یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حسرت میں اضافے کے لیے وقتی طور پر انہیں آنکھیں دے اور وہ قیامت کا منظر دیکھیں اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو اندہ کر دے اب یہ تفصیل یہاں بیان نہیں ہوئی لیکن قرآن پاک کی آیات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ غلط بیان ہی نہیں کرتا پھر آخرت کا سارے کا سارا معاملہ بھی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے وہاں پر کیا سچویشن ہوگی وہ پوری تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کی گئی ورنہ تو قرآن پاک کئی میں ہوتا اجمالن چیزیں بیان ہوئی ہیں دوسرا بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یہاں اندھے ہونے سے مراد آنکھوں کا اندہ ہونا نہیں ہے بلکہ دلائل سے محروم ہونا ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کے حضور کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے گا جس طرح دنیا میں عقل کے اندھے ہوتے ہیں نا وہ پیغمبر کے مقابلے پر کوئی دلیل نہیں لا سکتے اس طرح یہ لوگ آخرت میں بھی عقل کے اندھے ہوں گے اور اللہ کے مقابلے پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے اپنی گمراہی کی اب یہ بھی تعویل لوگوں نے کی ہے یہ بھی دور کی تعویل ہے بہرل کیا سچویشن ہے وہ تو آخرت میں جا کے پتا چلے گا لیکن اس مقدمے کو سمجھیں کہ قرآن حکیم میں جو بظاہر آیات ٹکراتی ہیں ان کا آپٹیبل سلوشن کسی اعتبار سے تلاش کرنا ہوتا ہے اسے عربی زبان میں تطبیق کہا جاتا ہے کہ دونوں چیزیں بیک وقت سیٹسفائی ہو ہے ہیں اور اس کے لیے سب سے نمائندہ مثال جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں پیش کرتا ہوں وہ سورت القصص اور سور اشورہ کی دو آیتیں ہیں سورت القصص میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے ان لا لاتح دی بے شک تم ہدایت نہیں دے سکتے من احب تھا جس تم محبت کرتے ہو بالکل اس کے 180 ڈگری اسٹیٹمنٹ ہے سورہ اشورہ کے اینڈ پر ان کا لتاح دی مستقیم بے شک تم ضرور بل ضرور ہدایت دیتے ہو سرات مستقیم کی طرف وہاں تھا ان کا لاتحدی یہاں ہے ان لتاح لا لاتحدی نہیں ہدایت دیتے لتاح دی. ضرور ہدایت دیتے ہو ان کا وہاں پر بھی تھا تاکید والا بے شک تم یہاں پر بھی ان کا آیا ون ایٹی ڈگری اسٹیٹمنٹ اب ہم اس کی تدبی کیا کرتے ہیں تدبی یہ کرتے ہیں کہ جہاں نفی آئی وہاں آئی کہ کسی کی تقدیر آپ بدل نہیں سکتے اگر کوئی خود ہدایت قبول کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے تو آپ کسی کو گھول کر ہدایت نہیں دے سكتے اور جہاں آیا کہ آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ آپ دعوت دیتے ہیں آپ ہی سراپا ہدایت ہیں آپ کے ذریعے ہی لوگوں کو ہدایت ملنی ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں ہدایت کی طرف جہاں نفی آئی وہاں نفی سے مراد یہ ہے کہ آپ رہنمائی تو کر دیں گے لیکن اس کو ہدایت ملنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا مخلص ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اس کے اخلاص کے سبب تقدیر میں کیا فیصلہ فرماتا ہے تو یہ آپٹیبل سولوشن پھر نکل آتا ہے اسی طریقے سے احادیث میں بھی بے شمار مثالیں ہیں وہ کبھی موقع ملا تو ان اللہ تعالی میں اس کو ٹاپک بناؤں گا اپنی سٹیٹمنٹس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہوگا جو لوگوں کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ سٹیٹمنٹس کو بغیر ڈاکٹرنگ کے اٹھا کر اور اپنا لکما ان کے منہ میں ڈال کے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو آئے دن اپنے نظریات بدلتے رہتے ہیں دونوں جگہ باتیں درست ہوتی ہیں اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ اور یہ ایک نمائندہ مثال تھی لہٰذا میں نے اس کو یہاں پر بریف کر دیا وہ کزا لی کا نج زی بن اصرا اور یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جانے والا ہے اور اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان نہیں رکھتا والا اذاب الآخرتی اشدو اب قو اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بڑا سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے اب ہمیشہ رہنے والا بھی اور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کفار کے لیے ہمیشہ ہے اور فاسقین کے لیے ان کے جرم کی بنیاد کے اوپر اس کی لینتھ ڈیفائن کی جائے گی ظاہر ہے اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اور شرک نہ کیا ہوا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک نہ ایک دن مفرت ہو جائے گی افلم یلا کم اہ قبلہم کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے من القرون کئی ایک قوم یمشون فی مساکنہم کی جن کے گھروں میں یہ پھرتے ہیں شام جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو ان قوموں کے محلات ابھی بھی موجود تھے کھنڈرات کی شکل میں لیکن قومیں برباد ہو چکی تھی ان میں سے گزر کے جاتے ہیں اور پھر اپنا گھر بھی آپ کا اس کی مثال ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی دادی دادا رہتے تھے پھر آپ کے ماں باپ رہتے تھے اب آپ رہ رہے ہیں قریب آپ کی اولاد رہے گی اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہر جگہ عبرت موجود ہے ان نفیزا لکھایا بے شک اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں جو دانشور ہیں وہ قدرت کی نشانیوں سے اسلح قبول کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں اب اگلی آیت کے اندر یونیورسل ٹروتھ مینشن ہو رہا ہے جو قرآن حکیم میں کئی جگہ مینشن ہوا ولا کلی متن سبقت میں ربک اور اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی جو اللہ تعالی کا قانون قدرت ہے لکانسما اور ان کے لیے وقت مقررہ نہ ہوتا تو کب سے ان پر عذاب آ چکا ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فوراً کسی کی پکڑ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کوئی تکلیف بھیجے تاکہ لوگ آخرت کی طرف پلٹ وہ بڑا عذاب جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی اس کا ڈیلے ہونا اور انسان کو دنیا میں مہلت ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے ایون وہ کافر جن کا کفر طے ہو چکا ہے جس طرح ابو لہب تھا اس کے کوفر کے اوپر آیات نازل ہوئیں اس کے بعد بھی وہ دس سال تک زندہ رہا قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا ایمان کو کر کے جھوٹی موٹی کر لیتا لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی عذاب مرنے کے بعد اس پر آئے گا دس سال تک اسے مولت ملے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے قوموں کے لیے بھی انڈیویجلس کے لیے بھی جب اللہ تعالیٰ ان کا مقرر وقت پورا کرتا ہے تو ان پر وہ عذاب آتا ہے عذاب ان کے ڈیمانڈ کرنے کے اوپر نہیں آئے گا نہ پیغمبر کی دعا کرنے پر آئے گا قرآن حکیم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ نبی الاسلام کی خواہش کے اوپر فیصلہ نہیں ہونا اللہ تعالی نے فیصلہ کرنا ہے کہ عذاب کا بانا ہے اور اس کا کلائمیکس وہ سورت الانام ہے کہ اے نبی ہم نے تو مرزا نہیں دکھانا تم سے اگر ہو سکتا ہے تو تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو اور کوئی ان کو مرزا لا کر دکھاؤ تو ایسا کر لو ہم ان کا منہ مانگا موضاء ان کو پیش نہیں کریں گے نبی الاسلام کے کیس میں قرآن موڑزا ہے اس طرح عذاب کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے پھر ایک جگہ یہ بھی آیا کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر فیصلہ میرے اختیار میں ہوتا تو کب سے فیصلہ ہو چکا ہوتا چونکہ یہ اللہ کے پاس عذاب ہے تمہارا وہ اللہ فیصلہ کرے گا اگر میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ انسان تو انسان ہے نا انسان تو بس اوقات سیت جاتا ہے اپنے قریبی لوگوں کی محبت کی وجہ سے یا اپنے دشمنوں کے اوپر عذاب وہ ڈیمانڈ کرتے کرتے اگر اس کے پاس اختیار ہو تو وہ عذاب دے بھی دے ان کو لیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی کو فرمایا کہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر وہ بات طے نہ ہوتی جو اللہ نے اپنی تقدیر میں طے کی ہے کہ فورا نہیں پکڑے گا دنیا میں عذاب نہیں دے گا اس کے کہ کسی کو آزمائش کے طور پر یا فاسقین کو موت کے وقت جو دیا جاتا ہے وہ ایک سپشن لادا سے ہے فسبر علا ما یقول تو اے نبی تم صبر کرو ان باتوں پر جو آپ کے مخالفین کرتے ہیں وہ سب بحمد ربک اور اپنے رب کی تصبی بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ سبحان اللہ و سبحان دبحان اللہ قبلا طلوع شمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ قبلا اور اس کے غروب ہونے سے پہلے وہ من آنا اور رات کے لمحات میں بھی فصبی اس کی تسبیح کیجئے وہ اطراف نہار اور دن کے اطراف میں بھی اس کے کناروں پر بھی لا اللہ تاکہ آپ خوش ہو جائیں اپنے رب سے اب ہونا تو چاہیے تھا یہاں ہوتا کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے وہ بات بھی درست ہے لیکن یہاں پر بڑی ٹیکنیکل بات ہوئی ہے تاکہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں مراد یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے میں انسان کے دل کا سکون ہے اس کی خوشی چھپی ہوئی ہے اللہ بکر اللہ تدما آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اب چونکہ یہ مکی سورت ہے لہذا اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہاں اللہ کے ذکر سے اس کی حمد سے اس کی تسبیح سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے اور نماز بھی ہے اس میں کسی درجے میں داخل ہے وہ عقیمی سولاد جب تک پانچ نمازوں کا شیڈول نہیں آیا تھا تو قیام اللیل ہوتا تھا اور اسی میں صحابہ رام حضور علیہ السلام سے قرآن کی آیات سن سن کر اسے کریم کر لیا کرتے تھے بخاری مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ستر سے زیادہ صورتیں قیام اللیل میں نبی السلام کے پیچھے سن سن کے زبانی یاد کر لی بعض اوقات دو تہائی رات کا قیام ہوتا تھا بعض اوقات آدھی رات کا قیام اس وقت پانچ نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا مکی دور کے اندر مکی دور کے بالکل اینڈ پہ جا کے واقعہ میں ہوا اور پانچ نمازوں کا شیڈیول آیا بیسیکلی یہ شیڈیول جو آپ سمجھ لیں باقاعدہ طور پر سٹارٹ ہوا ہے وہ مدنی دور میں ہی ہے یا مکی دور کے اینڈ پہ پہلے تیرہ سال قیام الل ہوتا تھا نماز میں نبی الاسلام قرآن پڑھتے تھے اور صحابہ اکرام اس قرآن کو سن کے یاد کیا کرتے تھے لہذا مکی صورتوں میں جب ٹائمنگز کا ذکر آئے گا اللہ کی یاد کے اعتبار سے تصبیحات کے اعتبار سے یا ایون نماز کے اعتبار سے تو اس سے مراد اللہ کی حمد ہے اور کیام الل ہے پانچ نمازوں کا شیڈیول اس وقت نہیں تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص موقع کے اوپر کوئی آیت نازل ہوئی اور وہ مکی صورت میں ہے جبکہ وہ آیت مدنی ہو سکتی ہے نماز کے شیڈیول کے پوائنٹ آف ویو سے یا وہ آیت بالکل مکی دور کے اینڈ پہ نازل ہوئی اور اس صورت میں شامل کی گئی جس میں نماز کی ٹائمنگز کا ذکر ہے پرانے حکیم میں تین مقامات پر نماز کی ٹائمنگز آئی ہیں جنرل ان میں سے ایک مقام سور توح ہے دوسرا سورہ ہود ہے اور تیسرا سورہ بنی اسرائیل ہے اب تینوں صورتیں مکی ہیں اور مکے میں نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا اس موقع پر سورہ توح کے اندر اللہ کی حمد اور تصبیح کا ذکر ہے نماز کا ذکر نہیں ہے لیکن سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے نماز کا ذکر کیا ہے تقیب سولہ تعلی دلو کی شمس نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے الا غسق اللیل رات کے نمایاں ہونے تک سورج کے ڈھلنے سے نماز کو قائم رکھو رات ہونے تک اس میں چاروں نمازوں کا ذکر ہو گیا لیکن یہ ہمیں اس وجہ سے پتا ہے کہ احادیث میں یہ تفریق آئی ہے احادیث میں نہ آئی ہوتی تو یہ چار بھی ہو سکتی تھی آڑ بھی ہو سکتی تھی تین بھی ہو سکتی تھی قرآن حکیم میں اوقات تین بیان ہوئے ہیں کون سے اوقات ہیں سورج ڈھلنے سے یہ پہلا وقت دوسرا رات ہونے تک یہ دوسرا وقت تیسرا بقرآن الفجر اور فجر کی نماز جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ہے ظاہر ہے اس میں آپ نے لمبی کی رات کرنی ہوتی ہے فجر کا وقت الگ سے مینشن ہوا سورج ڈھلنے سے یہ زور اثر کی نمازیں مراد ہے کیونکہ سورج جب سینٹر سے کراس کرتا ہے جسے زوال آفتاب کہتے ہیں ویسے تو یہاں زوال مکرو وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں زوال افتاب کا مطلب ہے ابتدائے زور یعنی سورج جب ٹریک سے سینٹر سے غروب کی طرف بڑھتا ہے اور پھر جب سایہ سایہ اصلی پلس کھڑی ہوئی چیز کا جو سایہ ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ غروب آفتاب تک رہتا ہے لیکن آخری جو اوقات ہیں وہ مکرو ہے نماز برل ہو جاتی ہے لیکن اتنا ڈلے کرنا منع ہے اور غسق کی رات ہونے تک اب رات میں مغرب اور ایشا دونوں نمازیں شامل ہیں کیونکہ غروب آفتاب کے فورن بعد رات ہو جاتی ہے مغرب اور ایشا جو ہے یہ رات کی نمازیں ہیں اور سورج ڈھلنے کی نمازیں ہیں زہر اثر اور فجر کو الگ سے مینشن کیا لیکن میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ ہمیں احادیث کی وجہ سے پتا ہے قرآن میں نماز کے تین اوقات آئے ہیں نماز کے پوائنٹ آف ویو سے سورہ ہود میں بھی ذکر آیا اور یہ سورہ بنی سعل کا میں نے ذکر کر دیا احادیث کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پانچ اوقات ہیں تین اوقات میں مزید پھر دو اوقات شامل ہو جاتے ہیں کہ زور کو آپ نے الگ پڑھنا ہے اثر کو آپ نے الگ پڑھنا ہے اور مغرب اور عشاء کی بھی تمیز آئی ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے وہ بھی احادیث میں آیا لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ان نت سلاکانت منی نہ کتاب موقوتا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے اور اس بنیاد پہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ انجانے میں رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ ول وسلم یہ آیت نبی السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی اور آپ نے خود اجازت مرحمت فرمائی ہے اور پھر میں اگلی بات کرتا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں نماز کے تین اوقات آئے ہیں پانچ اوقات آئے ہیں احادیث میں اگر آپ احادیث کے پانچ اوقات کو مانیں گے پھر نمازیں جمع کرنے والی احادیث بھی بخاری مسلم کی آپ کو ماننی پڑیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کا دین لیں اور اگر آپ یہ موقع بیان کریں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورج شروع ہونے سے پہلے سورہ توحہ میں اور غروب ہونے سے پہلے ذکر کیا اب غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے کتنی نمازیں یہ تو نہیں تفصیل آئی ہے اور ویسے بھی یہاں تصبیحات کا ذکر ہے نماز کا تو ذکر ہی نہیں ہے اور یہاں اگر ہم گرنا شروع کریں تو ہم پانچ سے بھی زیادہ اس کی گنتی پوری کر دیں گے کیونکہ اطراف نہار کا بھی ذکر آیا ہے تو وہ آپ کتنی نمازیں بنائیں گے تو نماز کی جو ٹائمنگز ہیں وہ احادیث میں بخاری مسلم میں ان سلا منی نہ کتاب موقع جب یہ آیت آئی تھی تو میں نے تفصیل اس کے اوپر نماز کی ٹائمنگ کے اوپر ڈسکشن کی تھی وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں قرآن کلاس کی وہ لگ سے ویڈیو پورے ریفرنس کے ساتھ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے والا تمدن آئین کا علا متنا جم ہوم بڑی امپارٹنٹ آیات ہے نبی الاسلام کو مخاطب کیا گیا ہے لیکن آپ کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے نبی الاسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی مشتاق نگاہوں کے ساتھ یعنی شوق کے ساتھ کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا ان لوگوں کی طرف کے جن کو ہم نے دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ اکبر ظاہر حیات دنیا یہ دنیا کی رونق ہے جو ہم نے ان کو دی ہے نبی اسلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کبھی نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھنا آپ کو کبھی گمان بھی نہ آئے کہ ان کو جو اللہ نے دنیا میں اسودہ حال رکھا ہے تو کوئی اللہ کا فضل ہے بیسیکلی تو ہمیں کہا جا رہا ہے نبیل اسلام کو تو ظاہر ہے کلیئر تھا لیکن پھر بھی نبی اسلام کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں نا کہ آپ نے دنیا کی جو رونق یہ زہرا کا ورڈ آیا یہ زہرا جو ہے یہ آپ دیکھیں اس کے اینڈ پہ گولتا ہے وقف کریں گے تو زہراہ بنے گا اس کا مطلب ہے زینت اور ایک ہے زہرا جس کے اینڈ پر علی فاتا ہے وہ فاطمہ تو زہرا کا لقب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھول تو میں نے اپنی بیٹی کا نام زہرا رکھا تھا الف کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی نسبت سے ویسے یہ بھی رکھ لیں تو یہ بھی مانا تو اس کا درست ہے اولاد اللہ نے دنیا کی رونق تو رکھی ہے نبیل اسلام نے بھی بخاری میں آیا فرمایا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں نبی اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے آپ کے بچے نواسے آپ کے تو یہ دنیا کی رونق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں سے آپ آخرت اورینٹڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ گاڈ اورینٹڈ زندگی گزارے اور ان کو ذریعہ بنائیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور اس نے ان کو اچھے اخلاق سکھائے اچھی تربیت کی تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو بیٹی اس اعتبار سے نعمت ہے اگر دو بیٹیاں آپ ان کی اچھی تربیت کریں اللہ تعالیٰ نے آخرت کمانے کا ذریعہ بنایا تو یہ دنیا کی رونق بھی ہے لیکن یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے اسی کا ذکر ہے نا فی یہ ہم نے ان کے لیے ازمائش بنائی ہے جو اللہ کے مجرمین ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کا مال و متا اور رونق ان کے لیے فتنہ ہے اہل ایمان کے لیے بھی فتنہ ہے لیکن اہل ایمان اس فتنے کا شکار نہیں ہوتے وہ دعا کرتے ہیں ربانا جنا وزریاتی اماما اے رب ہمارے ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا یعنی ہماری اولاد میں بھی پرہزگار لوگ پیدا ہوں لیکن جو فاسقین ہے ان کے لیے تو زہر ہے دنیا میں بھی خاری ہے نفس قسم کے لوگ ہیں اپنی کی وجہ سے زریل ہو ہیں آخرت اورینٹیڈ نہیں ہوتے لیکن دنیا میں ان کی ایک عزت ہوتی ہے مقام ہوتا ہے اور وہ اولاد ان کا وہ سارا مقام برباد کر دیتی ہے کسی نیک آدمی کو بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑ سکتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ فتنہ بنایا ہے دنیا کی دولت کو اولاد کو مال کو رزق ربی کا خی و اب اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے یعنی آخرت کے لیے تیاری کی جائے دنیا کو آپ صرف ضرورت کے تحت استعمال کریں جس طرح کشتی پانی پر چلتی ہے پانی اس کی ضرورت ہے پانی کے بغیر کشتی نہیں چال سکتی اس طرح دنیا ہماری ضرورت ہے بقدرے ضرورت آپ اسے استعمال کریں گے لیکن اس دنیا کو کشتی میں سوار کر لیں یعنی کہ پانی کو آپ کشتی میں ڈال دیں تو پھر کشتی ڈوب جائے گی ایک بڑی آسان مثال ہے سمجھنے کے لیے یہاں پر مجھے کراس ریفرنس کے طور پر وہ سورہ زخرف کی آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے سارے ہی نافرمان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخالفین کو اپنے مجرمین کو اتنی دولت دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں سیڑھیاں اور گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتا لیکن اس چیز کا خدشہ تھا کہ اللہ تعالی کے نافرمان بندوں کے پاس دنیا کی یہ رونق دیکھ کر سارے کافر نہ ہو جائیں گے یہ سخت ترین آیات ہیں مسئلہ 51 رزق کے حرام کی مذمت میرا ریکارڈڈ ہے ان اللہ تعالی اللہ نے کیا تو ہم سورہ زخرف پارہ نمبر پچیس میں جب پہنچیں گے تو پھر میں تفصیل اس کے اوپر گفتگو کروں گا اس سے زیادہ درد والی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے نافرمان ہو جائیں گے تو میں کافروں کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا ان کی سیڑیاں سونے چاندی کی ہوتی ہیں، اس پہ وہ چڑھتے ان کی چھتیں سونی چاندی کی بن جاتی ہیں۔ لیکن خدشہ تھا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے کیونکہ کفر کو اختیار کر لیں وہ اس وجہ سے کہ ہمیں بھی یہ نعمت حاصل ہو اللہ تعالیٰ کا بتا ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں پرہزگاروں کے لیے تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ اے نبی آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا جو کچھ ہم نے دنیا میں ان کو دیا ہے یہ تو دنیا کی رونق ہے اور یہ فتنے کے لیے مرآبلا اور آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا وستہ اور خود بھی اس کے پابند رہیں اندازہ کریں نبی السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز کا پابند رہنا ہے اور اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دینا ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے ساتھ جن کو نسبت ہے انہوں نے بھی اسی طریقے سے شریعت کو فالو کرنا ہے جس طریقے سے باقی مسلمانوں نے تو ان کی نجات ہے تو باقی تو بھئی اپنی نجات چھوڑ دیں پھر جب تک کہ وہ دین کو فالو نہیں کریں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے قیامت کے دن آگے نہیں لے جا سکتا یعنی اگر کسی کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہے اور اس کے امال کافروں والے ہیں تو اس کی نسبت اسے کام نہیں آئے گی اور یہ مسلم شریف کی حدیث فٹ ان بیٹھتی ہے سورہ حوت کی ان آیات میں کہ جب حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تھا اور ایک موج آئی اور وہ ہلاک ہو گیا اور حضرت نور علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تون نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو بچائے گا تو میرے بچے کو آج نجات کیوں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال وہ نہیں تھے یعنی نبی کا اپنا خون اس کے جسم کا حصہ اگر وہ نافرمانی کی روش اختیار کرتا ہے تو اسے نبی کی نسبت فائدہ نہیں دے گی تو باقی تو شاہی کوئی نہیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی پھپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے اگر تو اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا تو اس سے زیادہ تو نبی اسلام کھول کر بیان نہیں کر سکتے تھے بخاری مسلم عدیث ہے جو لوگ اللہ تعالی کا حق اپنے مال میں نہیں دیتے یعنی صدقات نہیں دیتے یا بالغ نیمت میں خیانت کرتے ان کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کسی کی گردن کے اوپر اونٹ سوار ہو اور وہ کہے اگیتنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ اونٹوں میں اللہ کا حق رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کسی کی گردن پر گائے سوار ہو اور وہ کہے اگسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کریں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا کسی کی گردن پر بکری سوار ہو اور وہ کہے اگسنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کریں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے دنیا میں بتا دیا تھا حیران کن بات ہے یہ ہم نے بچپن میں نا میٹرک میں اگسنی یا رسول اللہ کا بیج لگایا ہوتا تھا یہ بریلوں کی پہچان ہوتی تھی کہ ہم اگسنی یا رسول اللہ کہتے ہیں یارسول ہماری مدد فرمائیے لبئی کا یا رسول اللہ تو آج کل آیا نا لبائی کا یا کا اللہ بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے صاحب اکرام نبی الاسلام کو محبت سے لبئی کا یا رسول اللہ کہتے تھے جب رسول اللہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے یا رسول اللہ بھی آیا ہوا ہے لیکن اللہ نہ کرے کہ اس قسم کا یا رسول اللہ کسی کے نصیب میں ہو کہ وہ قیامت والے دن یا رسول اللہ کہہ رہا ہو حدیث میں تو اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں نا جو گلاسز والی دکانیں ہیں جہاں سے یہ آپ اینک لیتے ہیں تو انہوں نے اپنی دکان کے باہر یہ آئر لکھ کر لگائی ہوتی ہے وہ کشفنا آج ہم نے تیری نگاہوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے اور یہ پرانی بوڑھیاں خود میری دادی میں بھی یہ پڑھ کے نا ہاتھوں پہ بھوکے آنکھوں کو بھلا کرتی تھی سور قاف کی آئے تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا میں نے کہا یہ کہ کیا ان کا اس سے نگاہ تیز ہوتی ہے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ آج ہم نے تیری نگاہوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے توبہ توبہ میں نے اپنی پچھلی کلاس میں بھی اسی کانٹیکس میں کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کی نگاہ اس قسم کی تیز ہو قیامت کے دن یہ تو بڑی نٹوری بات ہو رہی ہے کہ مجرمین کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹ جائے گا وہ قیامت کا منظر دیکھ لیں گے لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا ہم نے اس کو کے کے اوپر جو ڈبے ہوتے ہیں پلاسٹک کے ان کے اوپر بھی پرنٹ ہوئی کو نہیں پتا بس اس کو وظیفہ بنا لیا اس میں جو ہے قرآن میں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں تو یو فون کہتے ہیں نا عربی میں تو یو فون جو ہے وہ ہمارا ایک نیٹورک بھی ہے موبائل نیٹورک تو اس طرح الفاظ کے میچ کرنے سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی قیامت کے دن اللہ نہ کرے کہ کسی کی نگاہ اس قسم کی تیز ہو کہ اسے یہ کہا جائے کہ آئے تیری نگاہ بڑی تیز ہے دنیا ہی میں اپنی نگاہ تیز کر لیں اور پیغمبر کا دامن کرم تھام لیں تو آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ شاء اس آیت کی طرف واپس کہ نبی رستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کے اوپر قائم رہیں اور درد دیکھیں کیا ہے لا نس الو کا رز ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے رب کو کھانا کھلائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کھانے سے پاک ہے ہم رزق کا آپ سے مطالبہ نہیں کرتے نخ نو نر زوق کا بے شک ہم آپ کو روزی دیتے ہیں اور دیں گے ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے دو طریقے سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کچھ کھلائیں اللہ تو کھانے سے پاک ہے دوسرا ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ رزق کے حصول میں اس لیول پر چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کمپرومائز ہو رزق کی گارنٹی ہم نے لی ہوئی ہے ہم آپ کو رزق دیں گے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے نبیل اسلام کا تو ایک اسپیشل کیس تھا آپ دین کے لیے وقف ہوئے تو مالک غنیمت میں اللہ نے حصہ رکھ دیا پانچواں خموس رکھ دیا اس سے پہلے تو نبیل اسلام ظاہر تجارت کرتے تھے خلفیرا اس دین بھی تجارت کرتے تھے جب انہوں نے ڈیوٹی سنبھالی تو انہوں نے اپنے معاملات کو چھوڑ کر تنخواہ لینا شروع کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کے رز کا ہم بندوبست کریں گے آپ نے توجہ دینی ہے اپنی آخرت کے اوپر اپنے گھر والوں کی آخرت کے اوپر تقوا اور آخرت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے انہی کا انجام اچھا ہونے والا ہے اللہ اب نماز کے حوالے سے میں پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا اس سورت کے آغاز میں جب وہ آئی تھی وہ عقیم سولاۃ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا تو اس میں میں نے تفصیل اس سے متعلق جو کراس ریفرنسز تھے قرآن پاک کے اور احادیث وہ بیان کر دی تھی آج محل نی کے میں اس تفصیل میں جاؤں وقالو قالو لو لا یا آیا اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس کوئی موڑزہ کیوں نہیں لے آتا وہ والا موڑزہ جو وہ چاہتے تھے ربی اپنے رب کی طرف سے نبی الاسلام کا دعوی نبوت والا موڑزا کیا ہے قرآن لیکن قرآن میں اگلے انبیاء کے فزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والے مرزات رپورٹ ہوئے آسا کا اشدہ بن جانا مردوں کا زندہ ہونا اندھوں کو اللہ کے عزن سے شفا دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ اسلام کے مرزات آئے اس قسم کے مرزات وہ نبی اسلام سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وہ والا مرزا میں دکھائے اب اللہ تعالی اس کے جواب میں کیا فرما رہے اب علم پوچھو ال کیا ان کے پاس وہ واضح بیان قرآن کی شکل میں نہیں آ چکا جس کا ذکر اگلے صحائف کے اندر موجود ہے یعنی نبی الاسلام کا موضاء کیا ہے قرآن یہی ذکر صورت النکبوت میں آیا کہ نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے ورنہ کافروں کو یہ چیز شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے اور یہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو کوئی موڑزہ کیوں نہیں دیا گیا تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی آیات صبح و شام ان پر تلاوت کی جاتی ہیں یعنی قرآن نبی الاسلام کا موڑا ہے پھر بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موضاء دیا تھا اور اس موضے کی وجہ سے لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لاتے تھے مجھے اللہ نے وہی یعنی قرآن کا معاوضہ دیا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ قیامت کے دن متبعین میرے ہوں گے کیونکہ معاوضہ سب سے یونیک ہے بڑا ہے تو قرآن حکیم میں جب بھی کوئی شخص ترجمے سے قرآن پڑتا ہے تو اس کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں نبی اسلام کے کئی مورزات معلوم ہے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے پھر یہ کافر کیوں کہتے تھے کہ نبی کو موضاء کیوں نہیں دیا گیا تو وہ اپنا منہ مانگا موڑزا مانگتے تھے جو سورہ بنی اسرائیل میں نو موڑزات آئے کہ آپ کے لیے کوئی پھلوں کا باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں سونے کا گھر آپ کا ہو آپ آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھے اور آسمان سے کتاب لے کر نازل ہو تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی تم فرما دو میں بشر ہوں رسول ہوں مورزاد اللہ کے پاس ہے تمہاری مرضی کے موڑزات نہیں دکھائے جائیں گے اور اس کی حکمت بھی سورت المبیا میں بیان ہوئی صورتوں میں کہ اگر منہ مو مانگا مورزا دکھایا جائے گا اس کے بعد انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا قومی سالے نے قوم سمود نے جب انکار کیا اونٹنی کا منہ مو مانگا مورزا دیکھا اس کے باوجود انکار کیا اللہ تعالی نے ان پر عذاب بھیج دیا نبیر اسلام بھی اگر منہ مو مانگا مورزا دکھا دیتے اللہ کے ازن سے تو پھر ان پر عذاب آ جاتا پھر کئی اصحاب رضی اللہ عنہ ہونا ہوتے اگر وہ اسی وقت اس عذاب میں ہلاک ہو گئے ہوتے تو یہ اللہ نے جو ڈھیل دی اس کی وجہ سے کئی لوگ اسلام قبول کر لیا انہوں نے اور اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا قبلی اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے اس قرآن کے نزول سے پہلے نبی الاسلام کے آنے سے پہلے لقالو تو ضرور انہوں نے پھر کہنا تھا ربانا لولا ارسل تلئی اور اصول اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا فنت بھی آیاتک تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے من قبلی ان نظر و نخ اس سے پہلے کہ ہم زریل و خوار ہوتے اور رسوا ہوتے تو دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس پیغمبر بھیجتا ہم ہدایت قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ قرآن اور رسول اللہ نہ آتے تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ اگر اے اللہ تو ہمارے پاس کوئی نبی بھیجتا تو ہم ہدایت قبول کر لیتے تو اللہ نے ان کا یہ شکوہ دنیا میں دور کر دیا یہ ان کی وجہ سے نہیں کیا یہ اللہ کا اصول ہے رول ہے وما کن نہ معذبین حتی نہ رسولہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کرتے سورہ الحدید میں سورت النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ ہم نے اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کے حضور حجت نہ قائم کر سکے کوئی دلیل پیش نہ کر سکے اس حوالے سے کہ ہم تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی تھی اس لیے ہم گمراہ رہے ہاں جن تک واقعہ نہیں پہنچی اور وہ صرف اتنا مانتے ہیں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے تو وہ اہل فطرت میں سے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا لیکن جن تک انبیاء کی دعوت پہنچی اور انہوں نے نبیوں کی پیروی نہیں کی تو ہلاکت ان کا آخرت میں مقدر ہونے والی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کرنے سے پہلے اپنا نبین میں مبوس کیا کتاب مبوس کی تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ حق حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کو شکوہ نہ کر سکے کہ کاش ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہوتا کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے قبول کرتے اینب ان سے فرماؤ کل مترب سل فت ہر شخص اپنے انجام کے انتظار میں ہے تم بھی اپنا انجام جو ہے اس کا انتظار کرو فستا من اسحاب سراق سوی <الصوی> ان قریب تم جان لو گے کہ کون سیدھے راستے پر ہے ومنح تدا اور کون ہدایت یافتہ ہے بیسکلی یہ آخری کلام مشرقین عرب سے ہو رہا تھا کہ جو نبی الاسلام سے کہتے تھے کہ ہمیں مو مانگا مرزا دکھائیں تب ہم ایمان لائیں گے تو پھر انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے قرآن حکیم کے ہوتے ہوئے بھی تم کسی انتظار میں ہو تو پھر اپنے عذاب کا ہی اب انتظار کرو ہر کوئی انتظار میں ہے موت کا وقت تو آنا ہی ہے ہر بندے کو تو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار میں ہوں اگر اللہ نے تمہارے نصیب میں کوئی ہدایت دکھی ہوئی تو آ جائے گی ادربائیس. موت تو اس عذاب کا فیصلہ کر دے گی اس دنیا کی زندگی میں عذاب نہ بھی آیا تو مرتے ہی تمہارا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہر کوئی انتظار میں ہے انقریب تم جان لو گے کہ کون سیدھے راستے پر ہے سبھی کون سیدھے راستے پر ہے ومنح تدا اور کون ہدایت پر ہے یعنی مرنے کے بعد تو پتا چل جائے گا لیکن اللہ نہ کرے کہ مرنے کے بعد کسی کو پتا چلے ہمیں مرنے سے پہلے پتا چل جائے تو فائدہ ہے آخرت میں اگر کسی کو جا کر پتا چلا کہ یہ چیز شرک تھی یہ عقیدہ کفریا تھا تو اسے آخرت کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا آخرت میں جا کے پتہ نہیں لگے گا لگ پتا جائے گا یہ پتا لگنا دنیا میں اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو اللہم محدینہ فی منحد اللہ محدین سروت المستقیم سرات امین اچھا یہ جو اینڈ پہ الفاظ آئے نا سرات السوی اسی کو بنیاد بنا کے ڈاکٹر تعلقادری صاحب نے بھی مشکاط المساوی کے مقابلے پر ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے منہاج السوی کے نام سے اور اس میں انہوں نے حدیثیں تو لی ہیں بخاری مسلم سے رزلٹ اپنی مرضی کے لیے ہیں اور اس طرح بہودہ طریقے سے انہوں نے چیزوں کے رزلٹ نکالے ہیں کہ جن کا ان احادیث کے ساتھ محدثین کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے مثلاً وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ ایک شخص نے تیزی سے نماز پڑھی اور نبی الاسلام کو سلام کیا نبی الاسلام نے فرمایا کہ واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی پھر دوسری بار تیسری بار چوتھی بار نبی الاسلام نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تسلی کے ساتھ کی بلا روح کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہو پھر سورت الفاتحہ پڑھو اور سورت میں اور اس طرح تسلی سے رکو کرو رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ اسی طریقے سے وہ دی جو بخاری مسلم میں ہے حضرت ابورہ کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے اور چار رکتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہتے اب ان احادیث میں رفلی الدین کا تو ذکر ہی نہیں ظاہر ہے پہلے رفلی الدین کا بھی ذکر نہیں ہے اس پہ انہوں نے ہیڈک باندھی ہوئی ہے رفلی الدین نہ کرنے کا بیان اور اس میں انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ اپنا رفلی الدین بھی فارغ ہو رہا ہے پہلے والا بھی کوئی نہیں بھائی یہ تو نماز کی غلطیاں ہائی لائٹ ہو رہی تھیں اور اس میں تو سلحان ربی العظیم کا بھی ذکر نہیں ہے اتحیات وسلمات کا بھی ذکر نہیں یہ پوسٹرس کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ بھی وہ پوسٹر جو وہ غلط ادا کر رہا تھا اور پھر اس سے بڑھ کر اس میں تو جسا اسرات کا بھی ذکر ہے وہ تو اب نہیں کرتے بنو میہ کے دور میں گورنروں نے تقبیرات اونچی آواز میں کہنا چھوڑ دی تھی تو حضرت ابو نے ان کی اصلاح کے لیے کہا کہ نبی اسلام کی سنت ہے تکبیرات کو بلند آواز سے کہنا امام کے لیے بائیس دفعہ چار رکتوں میں 6 دفعہ, رکت دفعہ تیسری رکت میں پانچ پانچ دفعہ دوسری اور چوتھی رکت میں یہ ٹوٹل بائیس دفعہ اللہ اکبر بنتا ہے بلکہ وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ ایک شخص ابن باس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج ایک ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اس نے چار رقتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے تو ابن عباس نے کہا تیری ماں تجھے گم پائے یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دیسیں بخاری مسلم میں آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں گی جب تک آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ بنو میاں نے نماز کا حلیہ اپنے دور میں بگاڑ دیا تھا سنت کے مطابق نماز پڑھنے کو لوگ غلط سمجھتے تھے یہ تو حضرت علی نے آ کر پھر اس سنت کو بحال کیا اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی نے بسرا میں نماز پڑھائی تو سلام پھیرنے کے بعد وہ تابعی کہتے ہیں عمران بن حسین نے میرے زانوں پر یوں ہاتھ مارا اور کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول پڑھایا کرتے تھے نبی السلام ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور رکو سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علیمن حمیدہ کہا کرتے تھے اچھا میں یہ جب حدیثیں پڑھتا تھا میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو باقی لوگ نہیں کرتے سارے ہی کرتے حنفی شافی مالکی ہمبلی لیکن وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ بیچ میں تو بنو میّیا آ گئی ہوئی ہے یہ تو حضرت علی نے سنت دوبارہ سے زندہ کی ہے بنو می نے یہ تکبیرات ختم کروا دی تھی اس لیے امام ترمزی جب اس حدیث کو لیتے ہیں نا بخاری مسلم کی تو وہ اس کے بعد کامنٹس کرتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ یہ تکبیرات کہی جائیں گی یہی خلفہ راجدین سے ثابت ہے کاش وہ ساتھ پھر لکھتے کہ یہ کیوں سنت ہے اور کس نے ختم کی تھی ٹوٹی کمند کہاں تو الحمد احادیث موجود ہیں اس کو بگاڑ کے ریزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو سرات سوی جو ہے وہ نبیر اسلام کا راستہ ہے اور وہی ہدایت کا راستہ ہے میں اسے کنکلوڈ کروں گا جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ سراط مستقیم کیا ہے اس میں میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں مسند احمد میں المستر للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے نبی السلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی پھر آبل اسلام نے اس سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کر قرآن کی آئے تلاوت کی سورہ الانام کی وہ ان کی مستقیم اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ پس اس کی پیروی کرو ولا تبی السُّبُل اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالی تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ بچ سکو پھر نبی السلام نے فرمایا یہ جو ٹیڑے راستے ہیں دائیں بائیں یہ شیطان کے راستے ہیں ہر راستے پہ ایک شیتان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور یہ جو درمیان والا راستہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یعنی سیدھا راستہ ایک ہے تیرے راستے بے شمار ہیں چاہے وہ چار کہہ لیں پانچ کہہ لیں چھ کہہ لیں اسی لیے قرآن میں ہدایت سنگولر کے سیگے سے بیان ہوئی ہے اور گمراہی جمع کے سیگے سے ہدایت کو نور کہا گیا اور گمراہی کو ظلمات کہا گیا جمع کے سیگے کے ساتھ ہدایت ہمیشہ سنگولر ہے اور گمراہی جو ہے وہ جمع کے سیگوں میں ہے کیونکہ شیاتین نے مختلف راستے ایڈاپٹ کیے میں اور لوگوں کو اس کی طرف کھینچتے ہیں اور نبی اسلام نے بتایا کہ میرا راستہ جو ہے سرات مستقیم ہے اسی کا ایک طریق جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے اس میں الفاظ ہیں کہ نبی اسلام نے دو ٹیڑی لکیریں دائیں طرف کھینچی اور دو ٹیڑی لکیریں بائیں طرف یعنی چار جو انہوں نے چار مسلح ڈالے ہوئے تھے سال تک پندرہ سو سترہ سے انیس سو سترہ تک اور کہتے تھے چاروں پر ہیں اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے آج اگر ہم کرسچینٹی کو غلط سمجھتے ہیں تو جیزس کرائسٹ کو ہم وجیح دنیا مل آخرا مانتے ہیں بالکل اس طریقے پر چار اماموں کے نام کے اوپر جو انہوں نے بدت جاری کی حرم میں مکہ میں لانت کمائی اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے ان کی طرف جن لوگوں نے غلط چیزیں منسوخ کی ان کا قصور ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق تع فرمائے اور استقامت نسیح فرمائے ربنا لاتو بنا باد ہدعی تنا وہ کا رحماحب آمین الحمد للہ آج پارا نمبر سولہ مکمل ہوا سورہ توحہ مکمل ہوئی اگلی سورت جو ہے وہ قرآن حکیم میں میری فیوریٹ تین صورتوں میں سے ہے سورت المبیا عام لوگوں سے پوچھے نا کہ سورت العمبیا میں کیا بیان ہوا ہوگا تو لوگ کہیں گے جی امبیا کے واقعات ہوں گے ان کا حسن کیسا تھا کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے یہ بیان ہوا ہے حالانکہ سورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو رول ماڈل بنایا کہ موحدین ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب سے التجائیں کرتے ہیں اور توحید کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں تو ان اللہ تعالیٰ ہم سورت الانبیاء اگلی دفعہ اسٹارٹ کریں گے اس سورت کے اینڈ پہ جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا وما ارسل کا اللہ رحمۃ نبی الاسلام کے للعالمین ہونے کا ذکر باقی انبیاء کا بھی ذکر خیر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی قرآن کلاس سورت المبیا سے سٹارٹ ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے سبحان دکھ اشد الہ اللہ الح اللہ الت استف فرک و اطوب الما علینا اللہ البلاغ مبید جزاکم اللہ خیر